وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتْتَخَدَ فَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا آج ہم سورہ جن پڑھیں گے اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر بطن نخلا کے اندر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہاں سے جنات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت آپ نے پڑھا کہ اس اس سے پہلے اس سے پہلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات جو ہیں آسمانوں میں انہوں نے بیٹھنے کی جگہیں خفیہ جگہیں مقرر کر رکھی تھیں وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور پھر فرشتوں سے باتیں سن آتے کہ اللہ کا کیا حکم آیا ہے زمین پر اس طرح کرنا ہے یا اس طرح تو اس طرح کی باتیں فرشتوں سے سن کر نیچے آ کر وہ کاینوں وغیرہ کو بتلا دیتے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کا وقت قریب آیا تو اور اس وقت پھر آسمانوں پر پہرے بڑھا دیے گئے اب کوئی جن بات سننے کے لیے جاتا تو اس اسے آگ کے دہتے ہوئے شولے اور انگاروں سے اس کو مارا جاتا اور اس کو جل جاتا ختم ہو جاتا تو جنات کی میٹنگ ہوئی نصیبین کے مقام پر کہ یہ کیا وجہ ہے یہ کیوں اس طرح کا معاملہ شروع ہو گیا اب ہم کوئی بات سننے جائیں تو بات سننا مشکل ہو گیا ہے تو چنانچہ انہوں نے کہا ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس قدر پہرہ بڑھا دیا گیا تو جنات کی جماعتیں دنیا میں کہتے ہیں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہوا ہے پھر اطلاع لے کر آؤ تو ایسے ہی جنات کی ایک جماعت تھی پانچ جنات تھے یا سات تھے یا نو تھے روایات میں مختلف ذکر آتا ہے وہ ان کی جماعت گزر رہی تھی بطنِ نخلا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں جنات نے جب قرآن سنا اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا فصاحت و بلاغت اس کی تاثیر دیکھی اتنے حیران ہوئے توجہ سے سننے لگے اور اسی وقت اس پر ایمان لے آئے اور پھر جا کر اپنی قوم والوں کو جنات کو اوروں کو بھی انہوں نے دعوت دی تو اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت نے اطلاع دی اجمالاً بتلا دیا کہ جنات کچھ آپ کا کلام سن رہے تھے وغیرہ بعد میں پھر یہ جو آگے آج سورہ میں ذکر آ رہا ہے کہ پھر باقاعدہ وہی کیجریلی اللہ تعالی نے آپ کو بتلا دیا کہ کچھ جنات نے اس طرح آپ کی قرآن پڑھنے کو سنا اور پھر ایمان لے کر آئے اور اس طرح جا کر انہوں نے اپنی قوم سے یہ یہ باتیں کی تو اسی کا ذکر آ رہا ہے اس سورہ جن کے اندر بھائی اے پیغمبر آپ فرما دیجیے او لیا کہ میری طرف وہی کی گئی ہے نفر من الجن کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننے کے کے معنی ہوئے سننا سنا اور کے معنی غور سے سننا پیغمبر آپ کہہ دیجیے میری طرف وہی کی گئی ہے غور سے سنا جنہوں کی ایک جماعت نے فقالو پس انہوں نے کہا ان سمیا نا قرآن نا جبا کے ہم نے بے شک ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن ہم نے کیا سنا ہے ایک عجیب قرآن سنا قرآن کی فقاقت و بلاغت اس کا دل نشیں انداز اس کی تاثیر اس کے تاثیر ان پہ اتنی زیادہ ہوئی کہ اب وہ قوم کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں وہ فقال جنات نے کہا ان سمیانہ قرآن ناجبا کہ ہم نے سنا ہے ایک عجیب قرآن رشدی جو ہدایت کرتا ہے الا رش دی بھلائی کی طرف منا بھی پس ہم اس پر ایمان لے آئے یہ جنات دیکھیے بھائی اپنی قوم سے جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن سنا عجیب قرآن سنا اور وہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا ربینا احدا اور ہم ہرگیز شریک نہیں کریں گے اپنے پروردگار کے ساتھ احدا کسی کو بھی وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا تو رب کہتے ہیں عظمت کو عظمت زرگی شان وَأَنَّهُ تَعَالَى اور یہ کہ اونچی ہے تعالی اونچی ہے بلند ہے تعالی فیل, ہے, فیل تفاعل ہے اونچی ہے جد رب بینا ہمارے پروردگار کی شان مت تخوازہ صاحب بیوی بھائی مت تقاضہ نہیں پکڑی اس نے نہیں رکھی اس نے صاحب بیوی ولا وا اور نہ کوئی اولاد ہمارے پروردگار کی اونچی شان ہے نہ اس نے کوئی بیوی رکھی ہے اور نہ اولاد جیسے انسانوں کے اندر کوئی پہلے عیسائی کوئی یہودی کوئی کس طرح کوئی مشرق ہے جنات کے اندر بھی اسی طرح تھے اور ان میں بھی بعضوں کا یہی اسی طرح کوئی یہودی ہوگا عیسائی ہوگا اسی طرح کہ ان کے عقیدے تھے کہ اللہ کے لیے بیویاں بھی ثابت کرتے تھے بیٹے بھی ثابت کرتے تھے جس طرح یہ مشقین اور یہ عیسائی یہود وغیرہ کرتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی جنات بھی کرتے تھے اب ان جنات نے قرآن سنا ہے تو ان کو پتہ چلا تو اب اپنی قوم کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے نہ اس نے کوئی بیوی بی رکھی ہے اور نہ تم لوگوں کا تو گمان ہے اس کی بیوی بی بھی ہے اس کی اولاد بھی ہے عیسائی اس کے لیے جیسے بیٹا ثابت کرتے ہیں وغیرہ تو لیکن ہمارے پر ہمیں اب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے نہ اس نے کوئی بیوی بی رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے رَبِّنَا نہبینا مت وَلَا وَلَدًا اور اونچی ہے شان ہمارے پروردگار کی نہیں رکھی اس نے کوئی بیوی اور نہ اس کا عطف جو ہے یہ اور آگے کئی جگہ ان آ رہا ہے ان سب کا عطف ہے آمنا بھی ہی کہ ہاض امیر پر یا یوں کہیں جار مجرور بہی پر عطف ہے اور یہاں پر حرف جر محزوف ہے وہ ان ہو وہ بھی ان بھی ہم آمنا بھی ہی ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہم نے اس کی تصدیق کی ہم نے اس کی کیا کی تصدیق کی اور ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے پروردگار کی شان بڑی اونچی ہے سورج سمجھ میں آ تو یہ آگے جتنے انا آ رہے ہیں سب کا اسی پر آتا ہوتا چلا جائے گا ہم نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی یاد رکھیے یہاں روایات بعض قراتوں میں ان آیا ہے ان نہ بعض میں یہ انہو آیا ہے جیسے کہ اس قرآ کے اندر ہے تو جہاں انا آیا جن قراتوں میں وہاں تو بات واضح ہے انہو تعالی اس کا عطف ہوا اننا سمعنا فقالو انا ہم نے یہ سارا جنات کا مقولہ چل رہا ہے سورج سمجھ میں آگئی تو انا کی صورت میں تو کوئی مشکل نہیں تھی لیکن انا کی صورت میں کس پر آتف ہے تو کیا جواب دیتے ہیں کہ کی یہ جار مجرور پر آتف ہے یا یہ ہاض امیر جو ہے اس پر آتف ہے بھائی وہ ان کا نہ یقول صفی ہوں نا اللہ سفی کہتے ہیں نا سمجھ کو سفی سفی ناسمج شطط شد سے بڑھ کر حد سے تجاوز کی ہوئی چیز و ان کانا یا اور یہ کہ کہتا تھا سفی نا ہم میں جو ناسمج ہے ہم میں سے جو ناسمج ہیں وہ کہتے تھے علاللہ اللہ پر یعنی اللہ کے بارے میں شپتن حد سے بڑھی ہوئی باتیں ہم میں جو نہ سمجھ تھے یعنی ہم وہ جنات کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے دعوت دے رہے ہیں ان کو کہ ہم میں سے جو نہ تھے وہ اللہ کے بارے میں حد سے بڑھی ہوئی باتیں کرتے تھے یعنی کوئی اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتا تھا کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتا تھا وغیرہ و انا کافی ہوں اللہ شا اور یہ کہ کہتے تھے ہم میں سے جو بے وقوف تھے اللہ کے بارے میں شاح حد سے بڑھی ہوئی بات وا ذنہ جنو وَالْجِنُّ عَلَى دبا و انا ظَنَنَّا اور ہم نے یہ گمان کیا تھا ہمارا یہ خیال تھا اللن تقول الانس والجن کے ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات علاللہ اللہ پر یعنی اللہ کے بارے میں کز جھوٹ یہ جنات اپنا عذر ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم بھی جیسے یہ مسلمان یہ جو یہ جیسے انسان ہیں انسان جیسے ان کے غلط عقائد تھے کوئی اللہ کے لیے شریک بناتے کوئی اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کوئی اللہ کے اے, کوئی اے, اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہیں تو جس طرح یہ اللہ کے بارے میں یہ سارے باتیں کرتے تھے اسی طرح جنات بھی یہی باتیں کرتے تھے جو انسانوں میں پھیلی ہوئی تھیں وہی باتیں جنات میں بھی پھیلی ہوئی تھیں اور اس سے پہلے اب تو ہمیں الحمد وہ جنات کی بات چل رہی ہے الحمد کہتے ہیں ہمیں ایمان کی نعمت مل گئی لیکن اس سے پہلے ہم گمراہی میں کیوں مبتلا تھے کیونکہ سب انسانوں سے اور سب جنات سے ہم یہی غلط باتیں سنتے تھے اللہ کے بارے میں اور ہمارا تو یہ خیال تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی وہ غلط بات کرے تو جب یہ سب اس طرح کہہ رہے ہیں تو معلوم ہوا اللہ کا بیٹا بھی ہے اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں وغیرہ تو اس لیے ہم بھی شاقیدے کے قائل تھے لیکن اب حقیقت حال آ کر ہم پر کھلی ہے اور پتہ چلا کہ اللہ کی ذات تو وحدہ شریک ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا اور یہ کہ ہمارا یہ گمان تھا ہمارا یہ کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ ہمارا تو یہ تھا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کے بارے میں اس لیے ہم بھی اسے عقیدے والے تھے وہ انہ رم مین الون مین الن فضا دو بے قدیم زمانے میں جس طرح انسان جنات سے ڈرتے ہیں بھائی آپ دیکھتے ہیں آج کل انسان کیا ہے جنات سے ڈرتے ہیں قدیم زمانے کے اندر جنات انسانوں سے اس سے بھی بڑھ کر ڈرتے تھے جس طرح آج انسان جنات سے ڈرتا ہے قدیم زمانے میں جنات انسانوں سے اس سے بھی بڑھ کر ڈرا کرتے تھے انسان کو دور سے دیکھ کر وہ بھاگ جایا کرتے تھے اتنا ڈرتے تھے لیکن پھر کچھ مردوں نے ہی کچھ انسانوں نے ہی آہستہ آہستہ ان کی ضرورت بڑھا دی اربوں کی عادت تھی وہ جب کسی اکیلی وادی وغیرہ کسی جنگل میں ہوتے اور کوئی बस्ती وغیرہ قریب نہ ہوتی وہاں سفر کے اندر پڑاؤ آ جاتا ہے، یا خوفناک جگہ ہوتی تو وہ وہاں پہنچتے جنات ان کو دیکھ کر بھاگ نکلتے بھائی دور سے دیکھ کر بھاگ جاتے کہ یہ پتا نہیں کون آ گیا کتنی خوفناک چیز آ گئی یہ عورب وہاں کھڑے ہو کے بڑی اونچی آواز میں آواز دیتے اونچی کہ میں اس وادی کا جو بڑا جن ہے یہ اس جنگل کا جو بڑا جن ہے میں اس کی پناہ پکڑتا ہوں باقی شریر جی اب جات جب ان کی یہ بات سنتے کہتے ہو یہ تو ہماری پناہ پکڑ رہا ہے معلوم ہوا یہ ڈر یہ ڈرتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر ان کی ضرورت بڑھتی چلی گئی بھائی تو وہی بات یہ ذکر کر رہے ہیں بھائی یہ جنات ان حکانسی اور یہ کہ کچھ لوگ تھے من الْإِنسِ کچھ مرد تھے من الْإِنسِ انسانوں میں سے وہ پناہ پکڑتے تھے رین الجنی جنات میں سے کچھ مردوں کی انسانوں میں سے کچھ مرد وہ پناہ پکڑتے تھے جنہوں میں سے کچھ مردوں کی فضا دو ہوں انسانوں نے بڑھا دیا ہوں ان جنات کو رہا قن تکبر کے اعتبار سے بد دماغی کے اعتبار سے ان ان انسانوں نے ان جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا ان انسانوں نے ان جنات کے تکبر کو اور بڑھا دیا ان کی بد دماغی کو اور بڑھا دیا فضا دو ہم رہ انسانوں نے ان جنات کو کے تکبر کو اور بڑھا دیا بمراہ یوں سر جمع کی بھائی فضاد ان انسانوں نے ان جنات کو اور سر چڑھا دیا ان انسانوں نے ان جناد کو اور سر چڑھا دیا وہ ان ہم کما ذن تم وہ بات کس کی چل رہی ہے جنات کی کس سے بات کر رہے ہیں وہ اپنی قوم والوں سے وہ جو جنات قرآن سن کر گئے تھے جن کو صحابیت کا شرف اللہ نے نصیب فرما دیا وہ اب اپنی قوم کو جا کر دعوت دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ ان و ان اور وہ جو انسان تھے اے میری قوم والوں وہ جو انسان تھے ذن انہوں نے بھی گمان کیا کما ظننتم جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے اے جناس اے جنات جس طرح تم نے گمان کیا ہے اسی طرح انسانوں کا بھی یہ گمان تھا اللہ ابا صحدا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا یا نہیں بھیجے گا دو ترجمے ہیں یہاں پر یاد رکھیے یا تو یہ مانا کہ اللہ ہرگز کسی کو نہیں بھیجے گا یعنی کسی پیغمبر کو اے جناد جس طرح تمہارا گمان تھا اسی طرح اب سے پہلے انسانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجیں گے انسانوں کا بھی یہی گمان اور تمہارا بھی یہی گمان یا دوسرا مانا کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن کب قیامت دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ جیسا اے جنات تمہارا گمان تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں اسی طرح انسانوں کا بھی یہی گمان تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اللہ کسی کو دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے مانا سمجھ میں آ گیا بھائی ان کان جمن جن راہ کا اور کوئی انسانوں میں سے کچھ مر جو تھے وہ پناہ پکڑتے تھے جنوں میں سے کچھ مردوں کی پس ان انسانوں نے ان جنات کو اور سر چڑھا دیا وہ انسانوں نے بھی یہ گمان کیا تھا جیسے کہ تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ نہیں اٹھائیں گے کسی ایک کو بھی وہ نہ اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو جنات وہ اب ذکر کر رہے ہیں کہ اب ہم آسمان میں جاتے ہیں چھپنے کی جگہ تلاش کرتے ہیں لیکن باتیں سننے کے لیے جو ہی قریب پہنچتے ہیں ہم پر ہم پر آ کے گولے برسائے جاتے ہیں وہ ان نہ لمس اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا کوجہ دا ہا ملی ہر حسن بس ہم نے اس کو پایا ملی کہ وہ بھرا گیا ہے وہ کیا ہے یعنی بھرا ہوا ہے ہاراسن شدیدا سخ پہرے سے وہ بھرا ہوا ہے سخ پہرے سے وہ شبا اور شہب جمع ہے شہاب کی آگ کا شولا آگ کا انگارا اور وہ آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا ہے جو بھی اب قریب جاتا ہے اس کو آگ کا گولا آگ کا انگارا مارا جاتا ہے انا مِنْهَا مَقَاعِدَ مقاصم اور ہم جو تھے بیٹھا کرتے تھے مینہا ان آسمانوں میں مقلم کہاں پر سننے کی جگہوں میں ہم ان آسمانوں میں سننے کی جگہ ہم نے کچھ مقرر کر رکھی تھیں ان سننے کی جگہوں میں ہم بیٹھا کرتے تھے میست يَسْتَمِعِ علآن بس اب جو کوئی سنتا ہے اب فمن جو سنتا ہے الب ید لہو وہ پاتا ہے لہو اپنے لیے شہاب رس ادا انگارا رس ادا تیار وہ اپنے لیے تیار انگارا پاتا ہے وأننا كنا ناخذ منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة اور ہم آسمان میں بیٹھ سننے کے لیے بیٹھنے کی جگہوں میں بیٹھا کرتے تھے پس جو کوئی سنتا ہے اب وہ پاتا ہے اپنے لیے انگ تیار انگارہ تیار شعلہ وان لا ندري شر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشادا اور ہم نہیں جانتے وہ ان نالا ندری اور ہم نہیں جانتے اریدا کیا شر کا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے بیمن فل ارتھ ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں یعنی زمین والے کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ ہم اراد بھی رب ہوں یا ان کے ساتھ ارادہ کیا ہے ان کے رب نے رشدہ بھلائی کا جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین میں جو لوگ ہیں زمین کے جو رہنے والے ہیں ان کے ساتھ کسی تکلیف کا ان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے مانا سمجھ میں آ رہا ہے جناد کہتے ہیں کہ ہم آسمانوں میں جا کر پہلے باتیں سنا کرتے تھے اب ہم پر آگ کے گولے برسائے جاتے ہیں ہم حیران تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے اب ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ اس کی وجہ یہ قرآن ہے یہ پیغمبر ہے یہ قرآن ہے اور یہ, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا لیکن اس قرآن کے ذریعے اور اس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ فرمایا تکلیف دینے کا یا بھلائی کا یعنی یعنی پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں اس پیغمبر پر اس قرآن پر ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے اگر نہ لائے تو پھر تو شر میں پڑ گئے وہ سارے کس میں پڑ گئے اور اگر ایمان لے آئے تو وہ انہوں نے خیر کو پا لیا بھلائی کو پا لیا تو جنات کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے پہرے بڑھا دیے گئے لیکن اس قرآن کے لیے اللہ نے شر کا ارادہ تکلیف دینے کا ارادہ فرمایا ہے یا بھلائی کا یہ ہمیں علم نہیں ہے یعنی ہمیں نتیجے کا پتہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو مان کر خیر کی طرف آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے کیا نتیجہ واقع ہوگا اس کا ہمیں پتا نہیں ہے. مانا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی شر کا ان کے ساتھ ارادہ کیا کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یعنی نتیجہ کیا ہوگا ایمان لے آئیں گے تو معلوم ہوا اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر عذاب ان پر نازل ہوگا تو اللہ نے تکلیف کا ارادہ کیا دیکھیے جنات کے ادب کا اندازہ لگائیے بھائی ادب کا ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں لیکن ادب کا اندازہ لگائیے کہ رشد کی کا ذکر آیا بھلائی کا ذکر آیا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ام اراد بہیم رب کوہم رشادہ کس نے ارادہ کیا بھلائی کا رب نے اور پیچھے شر کا ذکر تھا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی اگرچہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات لیکن اس کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف نہیں کی کیا کہا اشرن اریدا بھی الارض بھئی تو سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں لیکن جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی بھئی اور وہ لا نظری اور ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا تکلیف کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے لیے جو زمین میں ہیں ام رب ہم ام رشد ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے وہ انا منا فالح و منا دون ظالک اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک تھے وہ منا دو نزالک اور ہم میں سے کچھ جو ہے دونوں ذالک اس کے علاوہ تھے کچھ ہم میں سے نیک تھے ہم میں سے اور کچھ اس کے علاوہ تھے کن نہارا اقاقی اور ہم جو ہیں مختلف راستے راستوں والے تھے ترائق جمع ہے طریقہ کی جمع ہے کی تو ہم مختلف راستوں والے تھے تارائخ سے پہلے مزاح محسوف ہے بے لفظوں پہ نظر ہے آپ کی کنہ تارا عقاقی ہم مختلف راستے تھے لفظی ترجمہ کیا بن رہا ہے ہم مختلف راستے تھے تو یہاں ترائف سے پہلے مضاف محسوف ہے کننا زوی تارا ایک دادا زوی ترائے جمع ہے کس کی زو کی اور حالت نقوی جرری میں ہے یہاں پر کس حالت میں ہے حالت نسلی میں زویق ترائی کا ہم مختلف راستوں والے تھے یعنی مختلف لوگ تھے کوئی جیسے انسانوں میں مختلف لوگ تھے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی مشرق ہے کوئی کس طرح ہے تو ہم بھی اسی طرح تھے کننا ترائی کا قدا ہم مختلف راستوں والے تھے وہ اننا اور یہ ہم نے خیال کر لیا اب ہم نے یہ خیال کر لیا اب ہم سمجھ گئے وہ انا اور ہم نے یہ خیال کر لیا الن نعجز اللہ بالآرضی کہ ہرگز عاجز نہیں کیا جا سکتا اللہ کو زمین میں و لن و اور ہم ہرگز اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہارا بھاگ کر ہم اللہ کو بھاگ کر عاجز نہیں کر سکتے یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا اب ہمیں اب ہم سمجھ گئے کہ اللہ کو زمین میں بھی عاجز نہیں کیا جا سکتا اور بھاگ کر بھی اللہ کو عاجز نہیں کیا اللہ کو ہرایا نہیں جا سکتا وہ انا لما سمیا نل ہدا آمن اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کو سنا یعنی قرآن اور ہم نے جب ہدایت کو سنا آمنہ بھی ہم اس پر ایمان لے آئے یہ اپنی قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں بھائی پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر پلا یا خوف کہتے ہیں نقصان کو, گھاٹے کو زیادتی زیادتی پس جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا پلایا خواب بخ ولا رہا نہ تو اسے کسی گھاٹے کا خوف ہوگا ولا رہا اور نہ کسی زیادتی کا یعنی آخرت میں نہ اس کو کسی قسم کے خسارے کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی بے انصافی کا سامنا کرنا پڑے ایسا نہیں ہوگا فلاق ولا رہا پس نہ تو اس کو گھاٹے کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا وہ انا و من قاسطون اور یہ کہ ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ مسلمان تھے فرمابردار تھے وہ مین نل ال... ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں وہ مین نلقا اور کچھ بے انصاف ہیں کچھ لوگ کیا ہیں ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ فرمابردار ہیں یعنی اسلام لے آئے ہیں وہ مین نلقا اور ہم میں سے کچھ نا انصاف ہیں بے انصاف ہیں فَمَنْ أَسْلَمَ اسلم تہرو رشدا پس جو کوئی مسلمان ہوا پس وہی لوگ ہیں تحرا شدا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے بھلائی کا جو اسلام لے آیا پس تحقیق اس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا وہ امل قاستون اور باقی جو بے انصاف ہیں وہ قانولی جہانما تبا وہ جہنم کا ایندھن ہیں خطب وہ لکڑیاں جن کو آگ جو آگ جلائے جن کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے خشک لکڑیاں وغیرہ اور باقی جو بے انصاف ہیں پکانولی جہان نم خ تباپس و جہانم کا ایندھن ہے اللوِقام و یہ ان مقفا من المستقلہ ہے اصل میں کیا تھا ان کیا تھا اننا اور اس کے ساتھ اس کا اسم بھی محضوف شان بھائی اور اس کا آتف یاد رکھیے بھائی جنات کی بات مکمل ہوئی اب و اللہ اس کا آتف ہے سمع یہاں جو انا آیا تھا اس پر آتف ہے بھائی یہ بھی وہ کا بھائی اور اگر یہ سیدھے رہیں الد طریقتی راستے پر لاسکی اللہ فرما رہے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھے رہیں الگ طریقتی سیدھے راستے پر لسکی تو البتہ ہم ان کو پلائیں ماں ان غد کثیر پانی کثرت سے پانی ان کو پلائیں یہ اہل مکہ کو خطاب ہے تو یہ مشکین پیغمبر آپ کہہ دیجئے جی, میری طرف یہ وہی کی گئی ہے کہ اگر یہ راستے پر سیدھے رہیں تو البتہ ہم کو ان کو کثیر پانی سے سیراب کریں خوب پانی ان کو پلائیں یہ اس وقت موقع پر مکہ میں قحط کی صورت حال تھی بھئی پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دیتے تھے تو آپ کی بدعا سے ان پر قحط آیا بھائی اور وہ یہاں تک کہ وہ یہ ہڈیاں اور یہ چمڑے وغیرہ کھانے چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ کھانے تک وہ مجبور ہو گئے بارش وغیرہ غلہ بالکل ختم تو یہ پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے اگر یہ سیدھے رہیں سیدھے راستے پر یہ مکہ والے سیدھے راستے پر سیدھے رہیں سیدھے راستے پر آ جائیں لہ نہ البتہ ہم ان کو سیراب کریں کثیر پانی کے ساتھ یعنی خوب بارش ان پر نازل فرمائیں لینخ سینا فی ہی تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی فی ہی اس میں اس مائع غد کثیر پانی میں تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے راستے پر سیدھے ہو جائیں تو ہم ان کو خوب پانی سے سیراب کریں اور اس کثیر پانی میں ہم ان کی آزمائش کریں اس میں بھی ہم وہ بھی کیا اس میں بھی کیا کریں ان کی آزمائش کریں کہ کون پھر ہمارے راستے پر رہتا ہے کون ہمارا شکر ادا کرتا ہے اور کون ہمارا شکر ادا نہیں کرتا ہوں تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں وہ میو اور جو کوئی منہ موڑتا ہے اپنے رب کے ذکر سے یا ہو تو وہ اس کو داخل کرے گا چڑھتے عذاب میں سعیدہ یسعد السعود کے معنی کیا ہوتے ہیں اوپر چڑھنے کے اسی سے یعنی سخت عذاب یا لک ہو تو وہ اس کو داخل کرے گا سخت آزاب سخت عذاب میں اور جو کوئی اپنے پروردگار کے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے منہ موڑے گا تو وہ رب اس کو داخل کرے گا عذاب سخت عذاب میں وہ فلا تد مال احدا اور یہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں مسجدیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں فلا مع اللہ احدا بس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں کسی ایک کو بھی اللہ کے علاوہ اس میں نہ پکارو تو مساجد سے کیا مراد لی مسجدیں بعض مفسرین نے مساجد سے وہ اعضا مراد لیے جن پر سجدہ کیا جاتا ہے مساجد سے کیا مراد لیے وہ اعضا جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ گھٹنے ہیں یہ پاؤں ہیں یہ ماتھا اور ناک ہے یہ آزائے سجدہ ہیں ان پر سجدہ کرتا ہے انسان تو وہ فرماتے کے مساجد سے یہ آزائے سجدہ مراد ہیں تو مانا کیا ہوا کہ یہ جو سجدے کے اعضا ہیں یعنی سجدے کے ہاتھ پاؤں ہیں یہ اللہ کا حق ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو ان کو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکاؤ کسی اور کے سامنے نہ جھکاؤ تو پہلا ترجمہ کیا ہوا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں مسجدیں دوسرا ترجمہ کیا ہوا کہ سجدے کے آزاد سجدے کے ہاتھ پاؤں اللہ کا حق ہیں ہے فلاں پتنا پکارو اللہ کے ساتھ کسی خوبی وان عليه لبادا اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو جانتے ہیں کیونکہ لفظ عبد اللہ ذکر ہے اور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ترجمہ یوں کرتے ہیں بھائی تاکہ پتہ لگے اور یہ کہ جب کھڑا ہوا عبد اللہ کے اللہ کا خاص بندہ جب کھڑا ہوا اللہ کا خاص بندہ یا تر جمع کریں جب کھڑا ہوا اللہ کا کامل بندہ ید اس کو پکارتے ہوئے قادو قریب تھا کہ وہ یقون علیہ لبدا کہ وہ اس پر لپٹ جائیں وہ اس پر کیا ہو جائیں لپٹ جائیں وہ اس پر ہجوم کر لیں یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پڑھا کرتے تھے تو مسلمان تو شوق اور رغبت کی وجہ سے آپ کے پاس آتے جب کہ کفار کا بھی ہجوم لگ جاتا اور وہ کفار کا حجوم وہ کس لیے آپ کے گرد جمع ہو جاتے تھے مذاق اڑانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے تو وہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں وہ ان کا عبد اللہ اور جس وقت کھڑا ہوا اللہ کا کامل بندہ یت روح اللہ کو پکارتے ہوئے کا دو یقون قریب تھا کہ وہ اس پر اس پر لپٹ جائیں یعنی اس کے گرد ہجوم کر لیں یوں تر کر لیں قریب تھا کہ وہ اس کے گرد ہجوم کر لیں کل ان نما رب شری کو بھی احادہ آپ کہہ دیجیے کہ میں تو دعوت دیتا ہوں اپنے رب کی اپنے رب کی طرف ولا او شری کو بھی احاطہ اور میں شریک نہیں کرتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی کل ان نیلا عملی کل حکم کر رہا ہوں ولا رشدا ای پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ یقیناً میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کا مالک نہیں ہوں یعنی کسی کا مجھے اختیار نہیں نہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں نفع پہنچانے والی ذات کون سی صرف اللہ کی ہے جب اس کائنات کائنات کا کامل کا ترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کو زر اور نقص نقصان اور نفع دینے کی اختیار نہیں رکھتا جب جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا جو افضل ترین ہستی ہیں اللہ تعالی کی ذات کے بعد جب وہ فرما رہی ہیں کہ میں نہ کسی کو کوئی نفع دے سکتا ہوں نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہوں جب وہ ذات کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتی تو باقی لوگ جو ہیں بطری کے اولا کسی کو نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھ ترجمہ یوں کیجیے لا عمل كل حكم ذرا رشدہ آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے, نفع تمہارے نقصان کا, اور کا انی لن, یجیرن لن یجیرنی من اللہ احد اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ سے کوئی ایک بھی ولاً اجدونی ہی ملتاحدہ اور میں ہرگز اور میں ہرگز نہیں پاتا اس کے علاوہ ملتاحدا کوئی پناہ کی جگہ اگر میں اللہ کا پیغام نہ پہنچاؤں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلوں تو میں کوئی مجھے اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا بلکہ, بلکہ تمہارا نفع اور نقصان تو چھوڑو میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا اگر میں اللہ کے احکام پر نہ چلوں اس کی دعوت صحیح طریقے سے نہ پہنچاؤں تو اللہ کے مقابلے میں کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا ہرگز مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے مقابلے میں کوئی ایک بھی اور میں نہیں ہرگز نہیں پاتا اس اللہ کے علاوہ ملتحدہ کوئی پناہ کی جگہ اللہ بالغم مین اللہ ورثہ لاتی مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے ورثہ لاتی اور اس کے پیغامات یہ استثناء ہے لا املیکو سے کس سے استثنا ہے اختیار نہیں رکھتا صرف اتنا اختیار ہے کیا اختیار ہے بلاغا من اللہ اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے ورثالات ہی اور اللہ کے پیغامات کی میں پہنچانا میرے ذمہ ہے وہ میں کر رہا ہوں وہ میں یاص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإنَّ لَهُ نَارَ فِيهَا أَبَدَا ان کے لئے جہنم کی آگ ہے کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حَتَّى اِذَا رَأَو مَا يُعْدُونَ مَنْ وَأَقَلُ عَدَدَا یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما اس چیز کو یو ادون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے مکہ کہتے تھے کہ آپ ہم پر وہ آذاب لے کیوں نہیں آتے جس کا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں جس کا ہم جس سے جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے اور مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکاتے تھے کہ دیکھو کس کے مددگار زیادہ ہیں کس کی تعداد زیادہ ہے ابتدائی اس اسلام کا زمانہ تھا یقیناً السلطن الشکین کی تعداد زیادہ مسلمان تو چند گنتی کے لوگ تھے تو کہتے تھے دیکھو ہم گنتی میں بھی زیادہ ہمارے مددگار بھی زیادہ تو ہم ہی غالب رہیں گے ہمیشہ اللہ آگے فر بتلا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ جس وقت وہ اس وعدے کو دیکھ لیں گے یعنی اس عذاب کو دیکھ لیں گے یا اس قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے جس سے ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے اور کس کے مددگار زیادہ ہیں حتی ادارہ آؤ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے ما یو آدھنا اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے بس عالمہ بس قریب وہ جان لیں گے من از آپ نہ دادا کہ کون زیادہ ضعیف ہے زیادہ کمزور ہے نہ صرن اعتبار مددگاروں کے و اقل العدد اور کون زیادہ کم ہے با اعتبار عدد کے یعنی کس کے مددگار کمزور ہیں اور عدد میں تھوڑ اور کون عدد میں کم ہے پس ان قریب وہ جان لیں گے من از فناصر و اقل عدد کے کیوں کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا دن کہ میں نہیں جانتا ہے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے ہم یجعل جہل ربی اب بھی امدا امد کہتے ہیں مدت کو یا مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے پروردگار نے کوئی مدت یعنی لمبی مدت مراد ہے اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کیا وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے پروردگار نے کوئی لمبی مدت مقرر کر رکھی ہے عالم الغ بھی میرا رب جو ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے فلا یوز ہیرو الغ بھی عہدہ بس وہ ظاہر نہیں کرتا یعنی مطلع نہیں کرتا علا گئے اپنے غیب پر عہدا کسی ایک کو بھی اللہ عالم الغیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر وہ جس کو پسند کر, جس کو وہ جس کو وہ پسند کر لے مر رسول, کوئی رسول مگر یہ کہ وہ پسند کر لے کسی رسول کو اللہ اپنی غیب کی خبریں کسی کو نہیں دیتے ع منی رسا مر مگر یہ کہ وہ جس کو یہ پسند کر لے مر رسول ان پیغمبروں میں سے پیغمبروں میں سے جس کو وہ پسند کر لے اس کو بعض غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیتے ہیں جو پیغمبر کی شان کے لائق ہو گئی جو جن باتوں پر مطلع کرنا مقصود ہو مگر یہ جس کو وہ پسند کر لے پیغمبروں میں سے فَإنَّهُ يَسْلُكُ مِمْ بس وہ جو ہے اللہ فو نہ ممبئی یہ دئی ہی اس پیغمبر کے سامنے وہ مین خلفی اور اس کے پیچھے رس ادا پہردار جس پیغمبر پر اللہ نے وحی کرنی ہو جس پیغمبر پر بعض جو غیب کے امور جن کو اللہ نے ظاہر فرمانا ہو اس کی طرف پیغمبر کی طرف وہی بھیجنی ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے ہم پہرے دار بھیج دیتے ہیں اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار چلا دیتے ہیں مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی فرشتوں کی حفاظت کا بندوبست کر دیا جاتا ہے اس پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتوں کی فوج حفاظت کے لیے موجود ہوتی ہے کس لیے تاکہ شیطان وحی کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکے تاکہ شیطان وحی کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ڈال سکے اور یہ جو فرشتوں کے پہرے چلا دیے جاتے ہیں حفاظت کے لیے پہرے دار بھیج دیے جاتے ہیں یہ بھی صرف اللہ کی ظاہری حکومت کے اظہار کے لیے کس کے لیے ظاہری حکومت اللہ نے عظیم الشان نظام بنا رکھا ہے تو اس شاہانہ نظام کے اظہار کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے ورنہ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے اسے ان چیزوں کی بھی حاجت نہیں لیکن جیسے شاہانہ نظام ہوتا ہے ایک بادشاہ کو کام کرنے لگتا ہے تو باقاعدہ پوری ایک فوج کیا کرتی ہے اس کام کو سرنجام اسی طرح اللہ نے ایک شاہانہ نظام بنا رکھا ہے مگر یہ کہ جس رسول کو وہ پسند کر لے پہ نہ منخل بھی ہی رس ادا پس وہ چلا دیتا ہے اس پیغمبر کے آگے اور اس کے پیچھے رس پہرے دار لیا علامہ تاکہ وہ اللہ جان لے ان قد اب رسالات ربهم کہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغامات کو کس نے پہنچایا فرشتوں نے پیغمبر تک فرشتوں نے پیغمبر تک وہی پہنچا دی ہے یا تاکہ اللہ جان لے کہ تحقیق وہ پہنچا چکے ہیں کیا معنی یعنی وہ پیغمبر اپنی قوم تک پہنچا چکے ہیں تو دونوں ہو سکتے ہیں مانی فرشتوں کا پیغمبر تک پہنچانا یا پھر پیغمبر کا لوگوں تک پہنچانا لیا لمہ اللہ جان لے ان قد اب لغور صا یہ کہ وہ پہنچا چکے ہیں اپنے رب کے پیغامات کو بِمَا اور تحقیق اللہ نے احاطہ کر لیا جو کچھ ان کے پاس ہے احاطہ بیما لدہ اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے بیما لدہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ احل شا اور اللہ نے شمار کر رکھا احسا شمار وہ احسا اور اللہ نے شمار کر رکھا ہے گلش ان ہر چیز کو عادت ان بار عدد کے اللہ کو ہر چیز کا عدد ہر چیز کی تعداد معلوم ہے ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان انقد ابلغر صلاح ترب ان یہ مخفف منل مستقل ہے انا تھا اور اس کے ساتھ اس کے اسمیر شان بھی موضوع ان نہ لیا علامہ تاکہ اللہ جان لے کے تحقیق وہ پہنچا چکے ہیں اپنے رب کے پیغامات کو اور وہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اور ہر چیز کی گنتی اس نے شمار کر رکھی ہے لیا علامہ تاکہ اللہ جان لے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا اس سے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کو پہلے علم نہیں ہوتا بعد میں علم ہوا تو جواب میں بیان کر چکا کہ بعض اوقات جو ہے اللہ کلام فرماتے ہیں اپنے علم کے مطابق اور بعض اوقات انسان کے علم کے مطابق کلام فرماتے ہیں اپنے علم کے مطابق تو سب کچھ اللہ کے سامنے ہے ماضی حال مستقبل کوئی زمانے اللہ کے سامنے سب برابر ہیں ہمارے لیے کوئی چیز ماضی میں ہے کوئی حال میں ہے کوئی استقبال میں ہے یہ زمانے اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں سب کچھ اللہ کے سامنے موجود ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ قیامت کا حال بھی ذکر فرماتے ہیں تو ماضی کے سیغے ذکر ہو رہے ہیں مستقبل کی بات ذکر ہوتی ہے ماضی کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں جیسے ایک بات معلوم ہے بھائی ہو چکی ہے اور کبھی اللہ انسانوں کے علم کے مطابق کلام فرماتے ہیں جیسے انسان کو ایک بات مستقبل میں آنے والی چیز کا بعد میں پتا چلتا ہے اسی انداز میں اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی لیا علمہ تاکہ اللہ جان لے بھائی ورنہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے چلیے بس وحادہ المرام اللہ علیہ حقیقت الکلام